یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا ٹھٹھا مذاق بنا اور دنا کی زندگنی تمہیں فریب دیا تو آج نہ وہ آگ سے نکالی جائیں اور نہ ان سے کوئی مننا چاہے